سورہ میدا کے آخر میں کھینچا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جناب عیسا علی اسلام کو طلب کر لیں گے نبی ہیں اور وہ نبی جن کا ایک مقام ہے ار العظم رسول میں سے ہیں ان چھے رسولوں میں سے جن کو ارلاظم کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ان کو اور ان کی ماں کو طلب کریں گے ان کا مقام جتنا بھی اونچا ہو اللہ کے تو بندے ہیں اللہ سوال کریں گے عیسا کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو ہمیں معبود بنا لو ہم سے دعائیں کرو ہم سے مانگو کیا یہ کہا تھا اور میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تمہار کو تعارا کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ عیسائی علیہ السلام نے لوگوں کو ایسی کوئی دعوت نہیں دی لیکن مقصد ان لوگوں کو ڈانٹنا ہے جو ان کو پکارتے رہے جو ان کو مانگتے رہے ان کو بتانا مقصود ہے کہ جن کو تم رب سمجھ کے پکارتے رہے جن کو تم معبود سمتے رہے جن سے تم بیٹے مانگتے رہے جن سے تم رزق مانگتے رہے جن سے تم شفا مانگتے رہے ان کا اختیار اتنا ہے کہ رب العالمین جو اصل مالک ہے آج انہیں اپنے دربار میں حاضر کر کے پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو علیہ اس السلام کہیں گے سبحانک یا اللہ تو پاک ہے تو شرک سے پاک ہے شرک تو بہت بڑا عیب ہے بہت بڑی کمزوری ہے شراکت بندوں میں تو ہو سکتی ہے کہ بندے کمزور ہیں محتاج ہیں دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں یا اللہ تو, تو کمزور نہیں تو تو بلا شرکتے غیر مالک ہے تجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں اور تیرے سوا کسی اور کو عبادت دکھتی نہیں سبحان صحب سے پاک ہے ما یقون سری بح حق یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسا غلط کلمہ کہوں ایسا فضول کلمہ کہوں ایسی فضول بات کروں میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے یا اللہ، پھر ایک اور بات بھی ہے اگر میں نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا اگر میں نے کسی سے کہا ہوتا کہ مجھے سجدے کرنا مجھے رکوع کرنا مجھ سے مانگنا میرے بدھ کے سامنے جھکنا میرے مجسمے کے سامنے جھکنا اور مجھ سے شفا مانگنا مجھ سے رزق مانگنا اگر ایسی کوئی دعوت میں نے دی ہوتی یا اللہ اس کا تجھے علم ہوتا ما فی نفسی یا اللہ تو تو جانتا ہے وہ سب کچھ تو میرے دل میں ہے والا عالم معافی نفسک اور میں تیرے متعلق کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو نے بتا دیا انسان کی یہ حقیقت ہے کہ عیسا علیہ السلام جیسے نبی اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میری ہر بات کو جانتا ہے اور میں تیرے متعلق نہیں جانتا ان کا انت اللہ غیبی باتوں کو جاننے والا صرف تو ہے ان کا انتا کا انتا کا کا میرا ہوتا ہے تو. انتا کا میرا میرا کیا ہوا تو ہی ہے غیبی باتوں کو جاننے والا کوئی اور نہیں ہے ماخلط الحم اللہ امر تنی بھی ربی اور ربکوم یا اللہ میں نے ان سے وہی بات کہی جو دے کے مجھے بھیجا تھا جس کا تونے مجھے آرڈر دیا تھا کیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے یا اللہ وکل تو علیم شہید ام امبیا کرام علیم اسلاط اسلام کے بارے میں حاضر و نادر کا قیدہ رکھنے والے ان الفاظ کو غور سے سنی عیسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا مجھے پتا تھا کیا کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں مجھے کیا پتا شہید اور میرے بھائی یہی الفاظ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد کے روز اس وقت کہیں گے جب آپ لوگوں کو کوسر میں سے پانی پلا رہے ہوں گے آپ کیوں کی نشانی کیا ہوگی ان کے ادائے نور سے چمک رہے ہوں گے آپ ان کو پانی پلا رہے ہوں گے لیکن ایک گروپ جب آئے گا آپ کی طرف بڑھے گا فرشتے ان کو ہٹا دیں گے آپ کے جانب نہیں آنے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے ان کو آگے آنے دو تاکہ میں ان کو پانی پلاؤں آپ سے کہا جائے گا کس سے کہا جائے گا نبی صحیح علیہ وسلم سے, الانبیاء سے خاتم النبیین سے کہا جا رہا ہے انک لا تدری ماں کا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے کس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کے نام عالم الغیب ہیں قیامت کے روز آپ سے کہا جا رہا ہے ان نقلا تدری لوگ کہتے ہیں کہ آپ حاضر نادر ہیں آپ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہم کیا کر رہے ہیں اور نبی السلم سے کیا مت کے روز پھر سے کہہ رہے ہیں آپ کو آواز دی جا رہی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یہ لوگ کیا کیا بتتے کرتے رہے اور تب آپ یہ ایت پڑھیں گے عیسا علیہ السلام والے الفاظ آپ کہیں گے بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ یہی الفاظ کہیں گے عیسا علیہ السلام والے آپ کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں تھا مجھے پتا تھا جب ت نے مجھے فوت کر لیا پھر تو بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں لوگ کہتے ہیں آپ حاضر و ناظر ہیں میرے بھائی حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ لوگ کیا حرکتیں کرتے رہے آپ ان کی سفارش نہ کرتے آپ یہ نہ کہتے کہ ان کو میری طرف آنے دو تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ یہ حشر ہوگا شرک کا یہ انجام ہوگا شرک کا کہ وہ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا وہ انبیاء کے رام علیکم السلام وہ اولیاء وہ بزرگ ان سے اللہ تبارک بہاد پرس کریں گے جو ان کو شریک ٹھہراتے رہے ان کے سامنے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں کو شرک کی دعوت دی تھی اور وہ بری ذمہ ہو جائیں گے لا تعلق ہو جائیں گے میرے بھائی ایسی ایک ایت اور بھی ہے اقاف میں اس سے بھی پتا چلے گا کہ آج لوگ جن کو پکارتے ہیں قبروں پہ آکے دن جن سے کہتے ہیں ہمارے لیے استغفار کرو ہمارے لیے دعا کرو ہمارے لیے بیٹا مانگو ہمارے لیے شفا مانگو ہماری شفاعت کرو ان کا کیا حال ہے 26واں اسپارہ سورہ احقاف فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرین فرما اس سے بڑا گبراہ کون ہوگا اس سے بڑ کے راہ راہ سے ہٹا ہوا کون ہوگا مَن يدعو من دون اللہ مل سو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو ندا لگاتا ہے کہیں پہ یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں میرے بھائی کہیں پہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہیں کہیں پہ شیخ عبد الکالی گو سے آزم مدد کے نارے لگ رہے ہیں ایسے نعرے لگانے والے ہمارے دوست ہمارے احباب ان آیات کو دھیان سے پڑھیں دھیان سے سنیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے اور جن کو پکار رہا ہے ان کا کیا حال ہے فرمایا مل سجیب اللہ کیا مت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے پکارتے رہو پکارتے رہو کیا مت تک پکارتے رہو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے پکار کا جواب کیا دیں گے پکار کا جواب کیا آئے گا فرمایا <غَافِلُون> وہ غافل ہیں خبر ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری قبروں کے کی ارد گرد کیسے رش ہے کیسے لوگ درخواستیں لے کر آ رہے ہیں کیسے التجا لے کر آ رہے ہیں کیسے قبروں کا طواف ہو رہا ہے کیسے ہماری قبر کے سامنے جھکا جا رہا ہے کیسے ہماری قبر پہ ماتھے ٹیكے جا رہے ہیں کیسے ہماری قبر پہ سجدے كیے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ غافل غافل بے خبر قرآن كے الفاظ واضح ہیں اگر کوئی تو سیکھنا چاہے تو قرآن پاک کتنا وعدے ہے میرے بھائی غافلون یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ غافل کا فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وہ ان کی دعا سے غافلون غافل بے خبر و عیدا حشیر اناس کانحم آدا اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا جب لوگوں کو بتوں کو نہیں کہا گیا یہاں پہ ویدا حشیر الناس۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر بپا ہوگا کان الحم آدا یہ جن کو پکارا جا رہا تھا یہ ان کے دشمن بن جائیں گے جو ان کو پکارتے رہے ان سے کہیں گے ظالم تم ہماری قبر پہ آ کے ہمیں پکارتے رہے ہم سے مانگتے رہے اللہ کو چھوڑ کے ہم سے رزق کا سوال کرتے رہے ہم سے شفا کا سوال کرتے رہے اور آگے فرمایا کہ وہ ان کا پکارنا چونکہ عبادت ہے اللہ تعالی نے کہا اس عبادت کے وہ منکر ہو جائیں گے اس عبادت کو ماننے سے انکار کر دیں گے تو میرے بھائی قرآن پاک آیات کتنی واضح ہیں اس معاملے میں کہ جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا جو قبر میں جا چکا وہ نہیں سنتا جب یہ بڑے بڑے اولیاء نہیں سنتے جب یہ امبیا کرام علی مسرات اسلام نہیں سنتے تو عام مردے کیا سنیں گے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیات آپ نے پیش کر دیں لیکن کچھ اور دلائل ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں جو فوت ہو جائیں سنتے ہیں جی کیا وہ دلائل ہیں کہتے ہیں جی سب سے پہلے وہ حدیث جو بدر والی ہے اور جو بخاری شریف میں آتی ہے میرے بھائی سنی ہوگی آپ لوگوں نے میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے دیگر کتب میں بھی آتی ہے روایت کرنے والوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں روایت کرنے والوں میں جناب ابو طلحہ کہ جب آپ نے بدر میں لڑائی لڑی وہاں پہ آپ کو فتح ملی فتح پانے کے بعد تین دن تک آپ میدان بدر میں رہے اس دوران آپ کے حکم سے کافروں کے جو بڑے بڑے چوبیس سرگنے تھے سردار تھے ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ایک گڑے میں پھینک دیا گیا تین دن کے بعد آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے ابو تلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ سوار ہوئے اور آپ کا انداز ایسے تھا جیسے آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہوں تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ اس گڑے پہ تشریف لائے اس کنویں پہ تشریف لائے جس کنویں میں ان کافر سرداروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں میرے بھائی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں عقیدے کے کئی سبق ہیں ہمارے لیے اگر توجہ کی جائے دھیان دیا جائے تو بڑی تیزی سے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے کہنے والے جناب ابو طلحہ صحابی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ آپ قزائی حادت کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ ادھر نہیں گئے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کرام عالم الغیب ہیں یہاں پہ صحابی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قزائے حادت کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ غلط نکلی ان کا اندازہ غلط نکلا جب یہ صحابہ کلام عالم الغیب نہیں ہیں تو بعد میں آنے والے کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں تو برحل آپ نے اس گڑے پہ پہنچ کے ان لاشوں کو مخاطب کیا ان کے نام لیے ان کے باپوں کے نام لیے اور کہا ہر آدمی سے کہ بتا تیرا کیا انجام ہوا آ یسرم اطا تم اللہ رسولا کیا تمہیں اب یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ثابت ہوا اللہ نے ہمیں فتح دی اللہ نے ہمیں کامیابی دی اللہ نے ہماری مدد کی اللہ نے ہمارے لیے فرشتے بھیجے لیکن جو شیطان تمہارا تم سے وعدے کرتا رہا اس کا کیا بنا اب آپ یہ گفتگو کن سے کر رہے ہیں میرے بھائی جی مردوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے سنتے ہیں اور یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ حدیث کا بھی میں نے آدھا حساب کے سامنے کیا ہے اس آدھے حصے کو سامنے رکھ کے ہمارے کئی دوست سمتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لیکن میرے بھائی حدیث کا بعد والا حصہ جو ہے اس کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے جب آپ نے ان مردوں کو اس انداز میں ڈانٹا انہیں جھاڑا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ اور دیگر صاحب کلام کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان جسموں سے خطاب نہیں کر رہے جن میں روئی نہیں ہے اور مسن احمد کی روایت میں ہے کہ جناب عمر نے کہا اللہ کے سرو کیا یہ سنتے ہیں قرآن تو کہتا ہے نقل آپ علم ہوتا مردوں کو نہیں سنا سکتے یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں ہیں کہ عمر فاروق ان نقلاسم المتا والی ایس سے یہ مسئلہ سمجھے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور بخاری شریف کی ایک اور روایت کے مطابق جناب ایشار رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ ان نقلا المتا اور وما انت من فی القبور ان دو ایتوں کا تقاضہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے اور صحابہ کلام کی تفسیر سے بہتر کسی اور کی تفسیر نہیں ہو سکتی صحابہ کرام کی سمجھ سے زیادہ اچھی سمجھ کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور صحابہ کرام جناب عمر فاروق اور جناب ایشا ان دو ایتوں سے یہ یہ سمجھے ہیں کہ کہ ان کا مطلب یہ ہوا کہ مردے نہیں سنتے تو بہرحال اب یہاں پہ صحابہ کرام حیران ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کر رہے ہیں وہ مردے جن میں روح نہیں ہے میرے بھائی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہاں پہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کا مردوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہوا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اسی لیے تو اعتراض کر رہے ہیں اسی لیے تو حیران ہو رہے ہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا آپ تو ان جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے اور صحابہ جناب عمر فاروق اللہ تعالیٰ کی اس عید کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کا لات المعتا کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے اور اللہ کے رسول آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک سے صحابہ کرام یہ عقیدہ سیکھ چکے تھے کہ مردے نہیں سنتے اب اگر یہ عقیدہ غلط ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے عقیدے کی صلاح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا ان نقلا متا کا مطلب وہ نہیں ہے عمر جو تم سمجھ رہے ہو لیکن نہیں میرے بھائی اللہ کے رسول سراسل سر میں یہ کہا کہ یہ میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں توجہ سے میرے بھائی کیا کہا آپ نے یہ میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں اور بخاری شریف کی دوسری روایت کے مطابق وہ بھی بخاری کی نیچے نہیں میں آ رہا وہ بھی بخاری کی اس میں آپ نے کہا انا یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت اس وقت ہمیشہ نہیں یہ سمنے والی بات ہے ہمیشہ کا عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا وہ آپ کے سامنے پہلے میں رکھ چکا ہوں قرآن پاک کی چار پانچ ایتوں سے میں ہمیشہ کا عقیدہ ثابت کر چکا ہوں کہ مردے نہیں سنتے باقی رہا یہ واقعہ تو یہ آپ کا معاوضہ ہے یہ آپ کا کیا ہے موجزہ ہے اور موجے میرے بھائی امبیا کرام علیہ مسلاۃ اسلام کی نبوت کے اوپر دلیل ہوا کرتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کا اصول نہیں ہوا کرتے بلکہ اصول سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں موزے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ وہ چیز ظاہر ہو جو عام طور پہ نہ ہوتی ہو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر کیا چاند کی طرف سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جی آپ کے بزرگ آپ کے پیر صاحب میرے پیر صاحب میرے بزرگ میرے استاد آپ کے استاد ہاتھ اوپر کھڑا کریں انگلی کریں صبح سے لے کے شام تک کھڑی رکھیں کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے نہیں یار یہ تو حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے ہاتھ اوپر کیا تھا میرے بھائی وہ آپ کا معیضہ ہے وہ عام اصول نہیں ہے معیزہ اصول سے ہٹ کر ہوتا ہے عام روٹین سے عام قانون سے عام معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے معیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پانی کم تھا اس میں انگلی ڈالی تو کیا ہوا کیا ہوا پانی بڑھنا شروع ہو گیا وہ پانی جو تین دو, دو تین آدمیوں کے لیے کافی نہیں تھا اس سے سینکڑوں کی ایک سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام نے وہ پانی پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا تو کیا آج اگر کوئی صاحب پانی میں انگلی ڈالے تو پانی بڑھے گا بھائی حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول نے اندر انگلی ڈالی تھی میرے بھائی وہ آپ کا موجودہ ہے وہ آپ کا کیا ہے موجودہ ہے عام اصول نہیں ہے تو میرے بھائی اس لیے عام اصول قرآن نے بیان کر دیا کہ مردے نہیں سنتے قبروں میں جو متفون ہے وہ نہیں سنتے بدر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا موجودہ ہے یہ آپ کا کیا ہے موجودہ ہے اور اسی لیے اللہ کے رسول وسلم اس موقع پہ فرمایا یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں اب اس وقت ہمیشہ نہیں آپ نے فرمایا اور اس کی تفسیر میں مشہور و معروف مفسر اور تابعی جناب قطعہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک کو وطالہ نے آپ کی گفتگو ان مردوں کو سنائی تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو تاکہ ان کو افسوس لگے تاکہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو کہ کاش ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان, کا ان کے عذاب ہے اللہ کے رسول کی یہ گفتگو ان کے لیے کیا ہے عذاب کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ آپ کا معجدہ ہے تو میرے بھائی معلوم یہ ہوا کہ عام اصول یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے اور یہی اصول صاحب اکرام کے پاس بھی تھا اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں سے گفتگو کی صحابہ کرام حیران ہوئے انہوں نے سوال کیا اعتراض کے انداز میں بات کی کیا اللہ کے رسول کیا آپ ان جسموں سے خطاب نہیں کر رہے جن میں روح ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا عقیدہ غلط ہے آپ نے یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو نہیں آپ نے یہ کہا کہ یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں